الحمر صلی اللہ رسول الکیم الفطن الله الرحیم النّ اللہ وقال اللہ تبارک و تعالیٰ صدی الله بکر علماء کرام اور عزیز بدو ساتھیوں ماشاء اللہ بہت سی کام کی باتیں ہمارے سامنے مانیہ کرام صاحب مفتی سراج صاحب مفتی نذیر صاحب وغیرہ پیش کر چکے ہیں اللہ پاک ان تمام باتوں کو ہمارے اندر عملی طریقے سے پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے علم نافع جیسے کہ میں مفتی نظیر صاحب نے فرمایا تھا وہ بہت ضروری ہے اور اسایت شریفہ کے اندر ان... ان... عباد العلماء اس کے اندر میں اللہ کے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ عالموں کے اندر خشیت والی صفت ہونی چاہیے اندروکمکم اللہ کے یہاں فضیلت تدار و مدار تقوے پر ہے اور تقوی جو ہے علم کے بقدر آتا ہے اللہ کی جس قدر معرفت ہوگی اس قدر انسان کے اندر تقوع آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں شاد فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اسی بنیاد کے بر انتم میں تمام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ متقی ہوں لہذا علم حقیقت میں وہی نافع بنتا ہے کہ جس علم کے بعد انسان کے اندر خشیت پیدا ہو رہی ہو تقوا پیدا ہو رہا ہو اور اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو اور ایسا تقوہ پیدا ہو رہا ہو کہ اس کے اور معاشیت کے درمیان میں حائل ہو جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی کی ایک دعا ہے اللّہ من اسلکمن خشیت القی تخلبینی و بین معاشق اللہ مجھ کو اتنی خشیت ادا فرما دے جو میرے اور گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے لہذا اگر ہمارے اندر الحمد للہ علم کی برکت سے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اور تقویٰ کو وہ مقدار وہ معیار پیدا ہو چکا ہے کہ گناہ اور ہمارے درمیان میں خشیت الہی معنی بن رہی ہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں کہیں بھی ہوں اگر یہ خشیت الہی ہمارے لیے معنی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ علم اللہ کے یہاں معتبر ہے اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ نافع ہے اور اگر ہمارے لیے گناہوں سے معنی نہیں بن رہا ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے یہ علم اللہ کے یہاں معتبر نہیں نام کے ہم علما بن جائیں گے لیکن اللہ کے یہاں عالم کہلانے کے قابل وہی شخص ہے جس کے اندر خشیت ہو جس کے اندر تقوی ہو لہٰذا ہمارے اندر تقوا ہو خشیت ہو گناہوں سے بچنے کی کیفیت ہو اور پھر اس کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر ہو اور ہمارے اندر اخلاق حمیدہ اخلاق نزیرہ یہ تمام کے تمام طریقہ سے اخلاق لذیرہ کو چھوڑ کر اخلاق حمیدہ کو اختیار کیے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے اندر علم کی برکت پیدا ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم کے ساتھ ایک نسبت ادا فرمائی ہے جیسا کہ اس ہمارے سامنے باتیں آ چکی اب اس نسبت کے بعد ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آباد آ چکے ہمارے سامنے اب ان ذمہ داریوں کو لے کر ہم امت کے سامنے آتے ہیں اور پہنچ چکے ہیں جس وقت ہمارے سامنے اس وقت جتنے بھی ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر کوئی دارل میں ہوگا کوئی مکتب میں ہوگا اور اگر کوئی نبی ہو تب بھی ایک علم کی نسبت کی وجہ سے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت علم کے ساتھ مشغول کرے اور جو کچھ اللہ پاک نے امانت دی ہے اس امانت کو امت تک پہنچانے کی فکر کرے اور جتنے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ارتداد ذہنی کے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان اس میدان کے اندر لا کر اپنے آپ کو ایک داغی اور ایک مستلق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کے بارگاہ عالی کے اندر اپنا آپ کو مقبول بنانے کی کوشش کریں لہذا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو جو امانت ادا فرمائی ہے اس امانت کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اس امانت کو امت تک پہنچانے کے لیے جتنی بھی ہم سکے کوشش کریں حضرت اقدس مفتی محمود صاحب الرحمۃ اللہ علی، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکات جن کا ہم انشاءاللہ اثر کے بعد بیان سنیں گے جب یہ دیوبند سے ڈابھی تدریس کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکات ہم نے حضرت اقدس مفتی محمود صاحب سے فرمائی کہ حضرت کچھ نصیحتیں فرما دیں فضر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے تقریباً چودہ نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں تو کچھ نصیحتیں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہیں ان میں تو کچھ نصیحتوں کا مذاکرہ ہو جائے تو ان میرے اور آپ کے لیے بھی شاید مفید ہو فرمایا کہ یہاں بھی جو عہدہ اور منصب مت طلب کرنا کہ مجھے فلاں کتاب پڑھانے دی جائے یا فلاں منصب مجھے حوالے کیا جائے انسان جب کسی منصب کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے اس کے ذات کے حوالے کر دیا جاتا ہے اللہ کی مدد پہ شامل حال نہیں رہتی میری جانب اللہ جو بھی ذمہ داری آ ہے پھر انشاءاللہ اس کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے نمبر دو پیسے مت مانگنا کہ میری تنخواہ اتنی کر دو اور اس میں اتنا اضافہ کر دو اللہ پر توقول کرو اللہ کے اوپر کر کے کام کرو گے اللہ پاک تمہاری تمام کو پورا فرمائیں گے نمبر تین اگر کوئی تمہارے تمہارے بارے میں کہے کہ تو نالائق ہے تو دل سے اقرار کر لینا کیا میں نالائق ہوں اور کہنا ہاں بھائی میں تو بالکل لائق نہیں مگر مدرسے والوں نے بٹھا دیا ہے اللہ مجھے لیاقت دیں اور کتابوں کا حق مجھ سے کسی طرح ادا کرا دیں لہذا کسی کی بات کے اوپر اشتعال میں مت آنا جیسا کہ مہانا اکرام صاحب نے فرمایا تحمل تحمل ہمارے اندر ہوگا تو ان اللہ ہم جہاں بھی جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے تحمل نہیں ہوگا تو بات بات کے اوپر آپس کے اندر جھگڑے اور آپس کے اندر مزا آرگیومنٹ اور نہ معلوم بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے لہٰذا تحمل کے ساتھ رہے نمبر چار اگر کوئی طالب علم میں سوال کرے تو شفقت سے اس کا جواب دینا اگرچہ براہ تعاون وہ سوال کر رہا ہو تم اس کے سوال کے انداز میں مت دیکھو تم حکیمانہ انداز اختیار کرو اور اس کا سوال کا جواب شفقت کے ساتھ دو نمبر پانچ کسی جگہ کتاب سمجھ میں نہ آئے تو دو رقاص سلاد الحاجت پڑھ کر دعا مانگنا اور مصنف کتاب کو اثار ثواب کرنا بشرطے کہ وہ مسلمان ہو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کتابوں کو حل کرنے کے لیے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے بڑی, سے بڑی سے بڑا مسئلہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے نمبر چھ دوسرے کسی استاد کی کتاب کے بارے میں کوئی طالب علم تمہارے پاس پوچھنے کے لیے اس کے بتانے میں احتیاط اختیار کرنا نمبر سات طلبہ سے خدمت مت لینا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے کسی مرید اور شاگرد سے خدمت لینا حرام سمجھتا ہوں نمبر آٹھ طلبہ سے اختلاط نہیں چاہیے اس لیے کہ اس میں مختلف اغراض سے آنے والے ہوتے ہیں نمبر نو طلبہ کا احسان مانو کہ انہوں نے اپنے قلوب کی زمین آپ کے علم کی تخم, تخم ریزی کے لیے ہموار کر دی یہ بہت بڑی بات ہے ہم عام تو یہ سمجھتے کہ ہم طلباء احسان کر رہے ہے۔ ہم طلبا پہ احسان کر رہے ہیں حضرت سرماض بالکل نہیں طلبا کا احسان مانو کہ انہوں نے اپنے قلوب کی زمین کو تمہارے سامنے پیش کر دیا اور تمہارے علم کے اندر برکت حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دیا ورنہ آپ کا علم یوں ہی, ہی رہتا اپنا ان پر کوئی احسان نہ سمجھو ان کا احسان مانو نمبر دس طلبا مختلف اغراض سے اشکارات کرتے ہیں کوئی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی استاد کو پریشان کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ مگر سب کا جواب اللہ اس کو دینا مناظرانہ انداز میں نہیں نمبر گیارہ روزانہ متعلقہ درسی کتاب کے مصنف کو تین مرتبہ کل اللہ حد پل کر اثار ثواب کرتے رہنا بشرطے کہ مسلمان ہو جس کتاب سے آپ استفادہ کریں ہمیشہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق قائم ہو ان کو کچھ اثار ثواب کرتے رہیں کم سے کم تین مرتبہ کل بھلّا پڑھ کر اثار ثواب کر دیا جائے نمبر بارہ اگر کوئی بات سبق میں غلط کہہ دی جائے تو اس سے رجوع کرنے میں تامل نہ کردہ اپنی غلطی کا فوراً اقرار کر لینا اور اپنے غلطی کے اقرار کرنے کے اندر آپ یہ مت سمجھنا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا بلکہ انشاءاللہ اس سے آپ کی اصلاح ہوگی نمبر تیرہ مطالعے کے بغیر کبھی کوئی کتاب نہ پڑھانا ابھی کتاب جو ہے کوئی بخاری ضروری نہیں ہے مکتب کے طالب علم میں بھی ہوں تو ان کے سامنے اپنی بات کو ہم کس سے پیش کر سکتے ہیں. اور کس انداز سے ان کے ذہن کی مطابق ہماری بات کو ان کے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں محبت کے ساتھ عملی طریقے سے پریکٹیکل طریقے سے پریکٹیکل طریقے سے بات ان کو سمجھانا بہت مفید ہوتا ہے ایک ہم ان کو نماز کا زبانی طریقہ بتلا دیں اردو کا زبانی طریقہ بدلا دیں نہیں ان کو باقاعدہ وضو کر کے سکھایا جائے باقاعدہ نماد پڑھا کر سکھایا جائے کہ رکو اس طریقے سے ہوتا ہے سکتا اس طریقے سے ہوتا ہے تو چھوٹے بچے اس وقت سے اگر ہماری محنت کی وجہ سے رکوع کرنا سزا کرنا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ عمل سیکھ لیں گے تو بڑے ہونے تک یہ بات ان کے اندر باقی رہے گی لہذا مکتب کے طلباء ہوں دالوں کے طلبا ہوں اپنی جو ذمہ داری ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھانے کی کوشش کرنا نمبر چودہ بہت ضروری ہے جس کی طرف مختصرا سے صاحب نے اشارہ فرمایا اسباق کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر و تلاوت و تصبیہات وغیرہ معمولات کو ترک نہ کرنا ہم مسئلے بن جاتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں رہتی دوسروں کی اصلاح کی فکر کے اندر ہم اتنے زیادہ غرب ہو ہیں بعد مرتبہ کہ ہم اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں اس سلسلے کے اندر ہم کو ایک بہت معیاری انداز لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو ہمارا ہر عمل قرآن و حجیس کے مطابق ہو اور ہماری عملی زندگی زیادہ سے زیادہ روز بروز بر ترقی پر ہو نوافر ہماری زندگی کے اندر ہو باقاعدہ ہم نماز مسجد کے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہاں ٹھہریں اطمینان سے سنتیں پڑھیں اطمینان سے کچھ تجھیں تصویات پڑھیں دعا پڑھیں دعا مانگ کر وہاں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل خاموشی طریقے سے جیسے مستثرا صاحب نے فرمایا آپ کا یہ عمل خاموش, خاموش تبلیغ ہوگی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس کی برکت کی وجہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے ان شاء کی باتیں پھر مانیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم کریں گے اس لیے ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر ایک معیاری شان ہونی چاہیے اور ہمارا عمل روز بروز ترقی پذیر ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے سر مجمل کی جو آیتیں ہیں ان نا صن القلی کا قول ثقیلا امد ناشیت اللہ اشد وقت وق و مقیلا امدن کشِند نہار صف وزق السما ربک وطبۃ تبدیلہ رب المشرق و مغلب الہ اللہ و فطخ وکیلہ وصبر علامہ حضر حم حجر جمیلہ فاصلہ صاحب آپ حضرت حضرات علماء نام ہے ان آیتوں کی تفسیر ذرا آپ ابن کثیر کے اندر دیکھ لیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کے اندر جو تفصیل فرمایا اس کا ذرا مطالعہ کر لیں اور تفسیر عثمانی کے اندر وسبر علامہ یقون و حضور حم حجر اور بھی وز کرش مربع کا وز مربی کا متبدل یہی تبدیلی اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان اس سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی کہ ہم کو عوام کے اندر کس طریقے سے کام کرنا ہے اور عوام کے اندر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر کی طریقے سے کرنا ہے لہٰذا عوام کی اصلاح کی فکر کے ساتھ انسان اپنی اصلاح کی فکر میں بھی ہے اپنے عملی زندگی پانچوں وقت نمازوں کی پوری پابندی ہو خدا نے خاصہ ہماری نماز پابندی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے ہر کے ساتھ نماز کے اندر مش تو لوگ آپ کو کچھ نہ کہیں گے لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اگر ہم پابندی کے ساتھ سفر الا کے اندر تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے سنتوں کا اہتمام کریں گے ذکر و تراؤ کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ صبح ان کا یہ عمل لوگوں کے لیے بہت بڑا رہنمائی کا ذریعہ بنے گا ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اقابیر کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں ماشاء اللہ آپ یہاں پر تشریہ ہیں اپنے اساتذہ کے تعلق ہے اسی طرح اپنے اکابر کی کتابوں کا دیکھنے کا بھی اہتمام کریں حضرت مفتی تقریص صاحب دامت برکاتم نے ایک موقع نشا فرمایا میرے نزدیک اس دور کے اندر دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لیے دین کا صحیح طریقہ سیکھنے کے لیے حضرت حکیم علامت مانا شفری الانیہ رحمتہ کی تعلیفات ان کے مواعظ محفوظات سے بڑھ کر کوئی شے مؤثر نہیں کوئی مجھے شخصیت پرستی کا تانہ دے تو دیا کرے کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ جانبداری سے کام لے رہا ہے تو کہا کرے لیکن پہلے یہ بات تقلید مان لی تھی اب تحقیق کہہ رہا ہوں کہ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کا مزاج و مذاق جو حکیم العمت حضرت مولانا شفری الانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور مواحد و ملفوظات میں ملے گا اس دور میں کہیں اور نہیں ملے گا اس لیے اپنا قابل علامات جو ماشاءاللہ اپنے اپنے زمانے کے جنید بغدادی بھی تھے اور امام رازی بھی تھے اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر ان کو کمال عطا فرمایا تھا ان کے ملفوظات ہیں اور ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں ان کے مکتوبات ہیں ان کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں گے تو ان ہم کو عملی زندگی کے اندر اور اسی طریقے سے رہنمائی والی زندگی زندگی کے اندر بہت کچھ اس سے ہم کو استفادہ حاصل ہوگا اور بڑی رہنمائی ملے گی اللہ تعالیٰ ان بازوں مجھے بھی عمل کی دوش و ادا فرمائے آپ سب کو بھی دوش ادا فرمائے بہران عظم کے ساتھ اللہ پاک نسبت ادا فرمائی ہے اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بیان فرمایا اس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کرتے رہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا اعلیٰ معنیٰ کہ اللہ پاک علومِ اللحیہ سے ہے دنیا کے فنون ہم نہیں پڑھنا ہے بلکہ براہ راست علومِ الہیہ قرآن اور حدیث جو براہ راست اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ عالم کو عطا فرمائے ہے ان علوم کے اندر الحمد ہمارے شب و رد ہے اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہوگا اور اس کے ساتھ عملی زندگی کی اصلاح کی فکر ہو اور امت کی اصلاح کی فکر ہو اللہ اللہ کا باخر نقص کا اللہ کن من اپنے طلباء کے لیے بھی ہم دل سے دعا کرتے رہے ہمارے پاس جو طلبا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل سے نوازے امت کے لیے بھی دعا کریں اور ہم میں سے ہر ایک جہاں جہاں بھی ہے الحمد دعود تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے ہمارا شیخ محاذ علی سلحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمد صلح اللہ علیہ ہمیشہ اس کی سرپرسی فرماتے رہے لہٰذا ہم جہاں بھی ہوں کم از کم ان کی مخالفت نہ ہو ان کے ساتھ موافقت ہو اور عملی طریقے سے ان کے ساتھ شرکت ہو تو انشاءاللہ یہ دعود تبلیغ کا میدان وہ اتنا وسی میدان ہے کہ آپ اس میدان کی برکز سے بہت دور دور تک جا سکتے ہیں ہر طبقے تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس لیے اگر ہماری مسجد کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے ہم سرپرستی بھی کریں موافقت بھی کریں اور عملی طور پر اس کے اندر شرکت بھی کریں گے ہمارا مقصد تو اللہ کی اس ضمانت کو پہنچانا ہے تو جس طریقے سے ہم پہنچا سکتے ہو اس سے ہم تریق نہ کریں اللہ باغ مشکور اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین واقف الحمد الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر محمد واحاب و ازباء اجمعین وسلم